بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج آية 10 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ جو بھی ایمان والوں کو ستا کر انہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور پھر اپنے اس جرم پر توبہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے جہنم اور آگ کا عذاب ہے ترجمہ بے شک جو ستائے اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم ہے اور ان کے لیے عذاب ہے آگ میں جلنے کا یعنی اس صور مبارکہ میں اصحاب الخدود کا قصہ ہے مگر صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ جو بھی ایمان والوں پر مظالم ڈھا کر انہیں دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا پھر اپنی اس حرکت سے طائب نہیں ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے اس عذاب میں بے شمار قسم کی سزائیں ہوں گی جن میں بڑی سزا آگ میں جلائے جانے کی ہوگی جو تن من سب کو جلائے گی آیات مبارکہ سے توبہ کے مقام اندازہ لگایا جائے کہ دین کے ایسے دشمنوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ ان کی زندگی میں کھلا ہے اس لیے شرط لگا دی جی کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہوں گے آیت چودہ وہ اللہ تعالیٰ الغفور ہے بخشنے والا الودود ہے محبت فرمانے والا پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالی کی مغفرت اور محبت کی بھی کوئی حد نہیں وہ اپنے توبہ کرنے والے فرما بردار بندوقی خطائیں معاف فرماتا ہے ان کے عائب چھپاتا ہے اور انہیں طرح طرح کی نعمتوں اور اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے